اوصل لي على رسوله الكريم اما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل امة جعلنا منسكا ليدكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الانعام فإلهكم الله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين إلى قوله تعالى لن الله الحب ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور صادق الله العظيم رب شرح لي صدري وجسر لي أمري واحل العقدة باللسان يفطه قولي آمين يا رب العالمين شادی ہے والال نہ منسکن ہم نے ہر امت کے لیے منسک رکھا ہے بنایا ہے طے کیا ہے اسی سے بنایا ہے منسک کہتے ہیں نسک جسے ہم قربانی کہتے ہیں انہیں سولہ نسخی میری نماز اور میری قربانی نسک ہے طریقہ کار کسی چیز کا تو ہر امت سے اس کے زمانے کے حالات کے مطابق قربانی طلب کی گئی اور اس قربانی کے لیے ایک طریقۂ کاروزہ کیا گیا ہمارے لیے بھی ایک طریقہ کار وضا کیا گیا ہم نے کیسے قربانی دینی ہے کس طرح دینی ہے حج میں کس مقام پر آ کر وہ لمحہ آتا ہے جب ہم نے قربانی دینی ہے قربانی کا جو لفظ ہے وہ صرف بکرے دنبے اونٹ کے ساتھ جڑا ہوا نہیں بلکہ اس کا ایک پس منظر بھی ہے اور ایک پیشے منظر بھی ہے ظاہر ہے کہ قربانی کے بغیر کوئی کام بھی نہیں ہوتا ہم زندگی میں قدم قدم پر قربانی دیتے سکریفائی کرتے ہیں یہ سورہ الحج ہے اور اسی کے اندر مومنوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی ہے اس کے فوراً بعد جو اس رکوع کے بعد جو اگلا رکوع شروع ہوتا ہے اوزین اللہۃ النب اللہ یہ قربانی کا پیش منظر ہے پس منظر یہ ہے کہ اس دین اسلام کے لیے یہ اللہ کا دین ہے فی دین اللہ الناس ورائط فی دین اللہ یہ اللہ کا دین ہے ہمارے لیے آیا ہے اللہ تعالی مومنوں کی مدد کرتا ہے جیسا کہ سکوب کے آخر میں جا کے فرمایا ان اللہ پہ یہ مبالغے کا سیرا ہے دفع ہوتا ہے پش کرنا اور آپ دیکھتے ہیں دروازے پہ لکھا ہوتا ہے اتفا پش اور آپ ایک دفعہ پش کرتے ہیں دروازہ کھل جاتا ہے آپ اندر چلے جاتے ہیں اس سے بنا مدافعت یعنی مسلسل آپ نے ایک دفعہ دریادہ کھولا پش کیا وہ پش ہو گیا نا لیکن یہ کیا ہے کہ کوئی آپ کو پیچھے دکیز ہے آپ آگے جانا چاہتے ہیں اور وہ آپ کو روکنے سے تھکتا نہیں وہ مسلسل آپ کو پش کر رہا ہے آپ مسلسل اس کو پش کر رہے وہ چاہتا ہے آپ رستے سے ہٹ جائیں آپ چاہتے ہیں وہ رستے سے ہٹ جائیں یہ کشاک یہ کش مکش اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور اس سے پہلے معاشرے میں موجود جو رواجی دین ہوتا ہے جو رواج رسم رواج ہوتے ہیں ان کے درمیان ایک کشمکش ہوتی ہے یہ کیفیت ہے ان اللہ اللہ مدافعت کرتا ہے انل عظین ایمان والوں کی طرف سے کیسے مدافعت کرتا ہے مدافعت کے طریقہ کار کیا ہے اس میں مقام کا تعین ہے کہ اللہ تعالی کمانڈر ہے اور مومن اس کے موسم ہیں پلاننگ اللہ نے کرنی ہے اور اس پلاننگ کے تحت موم سپاہیوں نے کرنا آپ نے دیکھا کہ جرنیل جا کے محاذ پہ نہ توپیں چلاتے ہیں نہ بندوقیں چلاتے ہیں وہ تو بڑی استری شدہ یونیفارم پہن کے سٹار لگا کے جناب علی اور وہ اپنے جی ایچ میں بیٹھے ہوتے ہیں اور احکامات جاری کریں موو کرو ارٹگی کو فائر کا جو ہے وہ آڈر دے دو فضائیہ کو متحرک کر دو اللہ تعالی کا کام یہ ہے کہ وہ ہمیں کمانڈ دے ہم نے کیا کرنا ہے فرمایا اعجو لہم من قوت ومن رباط الخیل. عدو, واللہ عدو نفسیاتی جنگ جیتنی ہے دلوں پہ روب اور دہشت ڈالنی ہے تو جو اکٹھا کر سکتے ہو وہ اکٹھا کرو آ تیاری کر کے رکھو تیار کر کے رکھو چمکا کے رکھو فرمایا نماز خوف پڑتے وہ بھی ہتھیار لے کر کھڑے ہو وہ ضرور آنکھیں بند کر کے نہیں سکون کے لیے جناب وہ کنسنٹریشن کی آنکھیں بند نہیں اسلام کہتا ہے نماز میں بھی آنکھیں کھول کے رکھو وہ خود شد را کم اینڈ ٹیک یور فل الرٹ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی نابینا آدمی آ رہا ہے آگے کنواں ہے آپ نے آنکھیں بند کیوں آپ جناب کنسنٹریشن لے رہے ہیں آپ مزے لے رہے ہیں اور وہ بندہ گر کے کنویں میں مر گئے آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہوتا آپ نماز توڑ کے اس کو کہتے ہیں افزا کنویں کوئی بچہ چولہے کی طرف جا رہا ہے وہاں کوئی چیز گرم رکھی ہوئی ہے چائے رکھی ہوئی ہے آپ نے سالن رکھا ہوا ہے آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ چولہے کی طرف جا رہا ہے وہ استری کی طرف جا رہا ہے آپ نماز توڑ کے اس کو بچا سکتے تھے آپ تو مزے لے رہے تھے پتا تب تک بچہ پورے کا پورا جلوس پتہ شریعت کہتی ہے خصوص رحت ہاں مجبوری یا بارش میں اسلحوں کے بھیگ جانے کا ڈر ہے تو اسلح اتار نہیں سا کم جناخ انکان اب ادم مت اور کم تو مردہ اصل کوئی بات نہیں اگر تمہیں یہ خرچہ کہ بارش میں تیر بھیگ جائیں گے یا بندوق بھیگ جائے گی یا گولیاں بھیگ جائیں گی اور وہ کام کی نہیں رہے گی اوکن تو مردہ یا تو مریض اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے السلام علیکم جناب لیکن پھر بھی کیا ہے وہ خزوش رحم اس کے باوجود خبردار رہو کہ اگر دشمن موو کر رہا ہے تو تم نماز توڑ کر ڈائو لگا کر اپنا سلا یہ نہیں کہ وہ درخت کے ساتھ تم لٹکا دو جاتی اتنی دوری پر ہونا چاہیے کہ فوراً ڈائو لگا کے تم اپنی گن اٹھا سکو جوتے پہن کے نماز پڑھو ایسا نہ کہ تم جوتے پہنتے رہو اور دشمن آ کے تمہارے سر پر کھڑا ہو جائے کیا فوجی جوتے میں نماز پڑتا ہے اللہ کمان دیتا ہے ان تنسر اللہ یا تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا ہم اللہ کی مدد کیا کر سکتے ہیں یہ کہ اللہ جس طرح کمانڈ دیتا ہے ہم اس کمانڈ کو مانتے چلے جائیں یہ ہماری طرف سے اللہ کی مدد ہے اللہ سپاہی کا کام نہیں کرے گا اللہ کا کام کمانڈر کا کام ہے اللہ نے کہا جاؤ موو کرو بیت المقدس کی طرف کا اللہ کو اللہ نے لکھ دیا تو موو کرو ان کا نہیں اللہ موو کرے اللہ سپاہی کا کام کرے اللہ لڑے انت رب کا فکا تلاب جا کے فائٹ کرو انہا ہونا کاید یہاں بیٹھے ہوئے نبی کی موجودگی میں بھی اللہ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہوا فن محرمۃ علیہ مربائی چالیس سال کے لیے اللہ نے بیت المقدس کی فتح اللہ نے حرام کر دی ان پر اب تمہارا باپ بھی چالیس سال نہیں کر سکتا یقینی نہ فی الحال تم زمین میں در بدر دھکے کھاتے پھرو گے اللہ مدافعت کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے کس طرح اللہ کمانڈ دیتا ہے یہ کرو یہ کرو لا تک یہود اگر مسارہ او لیا یہود نسارہ کو دوست مت بناؤ ان کو بتا ان کو اپنے رازدار مت بناؤ یہ ساری کمانڈیں ہیں نا مومنوں کے لیے نا اگر ہم ان پر چلیں تو فتح نصرت ہمارے قدم چومیں گی نہیں چلیں گے یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں قربانیاں یا تم کی حیثیت یہ جو بکرے کی قربانی ہے یا ڈبے کی قربانی ہے یہ تو اس طرح اس کی حیثیت جیسے آپ ایک شارٹ کٹ کریٹ کرتے ہیں ڈسک ٹاپ پہ اور ہارڈ ڈسک پہ اس کا پروگرام ہوتا ہے آپ ڈبل کلک کرتے ہیں تو وہ اوپن ہو جاتا ہے شروع ہو جاتا ہے بعض لوگ شارٹ کٹ تو باقی رکھتے ہیں لیکن ہارڈ ڈسک سے پروگرام صاف ہو جاتا ہے آپ نے ڈبل کلک کیا اس نے کہا کہ صاحب اندر ہے ہی کچھ نہیں ہے میں کیا ڈسپلے کروں اس وقت صورت حالی ہے کہ ہماری ہارڈ ڈسک پہ پروگرام کوئی نہیں ہے دمبا ہم جب کر دیتے ہیں وہ قربانی ہو جاتی ہے ہماری شارٹ کٹ جو ہے وہ کریٹ ہوا ہوا ہے اب دیکھیے خاص مقام پر قربانی حج میں کیوں رکھی گئی ہے پہلے بھی قربانی کر رہے ہیں بھائی دمبا ہی ذبح کرنا ہے نا ہم پہلے بھی ذبح کر سکتے ہیں کر دس آج کو کیوں کرنا ہے آٹھ کو کیوں نہیں کرنا وہی وہ دنبہ ہے وہی وہ ہم ہیں وہی ہی چھوری ہے کیوں نہیں کرنا بھائی قربانی کا اپنا ایک مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک سیمبل ہے نبیوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کا ان کی قربانیوں کی پوری ایک تاریخ ہے مینا میں آپ ڈبل کلک جب اس کو کرتے ہیں تو عراق سے شروع ہوتا ہے سلسلہ ان کی قربانی ہوتا پر. پورا پروگرام ڈسپلے ہو جائے کیا کیا اس بندے نے نہیں کیا ایزب طال ابراہیم اور اب کلیمات فاطم پر وندیگار کہتا ہوں میں نے جب بھی کوئی حکم دیا ابراہیم کو اس نے پورا کر دکھایا فاطمہ یہ نہیں نکاح زمانہ آج کل ایسا نہیں ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے فلاں ہو سکتا ہے ڈھی ہو سکتا ہے میں نے کہا اور اس نے پورا کیا کالا نی جائل کلّہ کہا میں تمہیں انسانیت کا امام بنانے جا رہا ہوں اس کا مطلب ہے کہ امامت قوموں کی امامت اللہ کی اطاف کے اندر رکھی ہوئی اللہ کی نافرمانی کر کے کوئی قوم زمانے کی امام نہیں بن سکی اور ہو وہ ایمان والی ہے دعو ایمان ر رکھتی ہم نے ہر امت سے اس وقت کی ضرورت کے مطابق جو قربانی درکار ہوتی تھی وہ ہم طلب کرتے تھے اور دعوت جس مرحلے پر ہوتی ہے اس مرحلے پر وہ قربانی دستیاب اس قربانی جو ہے وہ چاہیے ہوتی ہے درکار ہوتی ہے حضرت نوح علیہ السلام ایک خاص حد تک گئے ایک خاص حد کی قربانی دی انہوں نے بعض امبیا وہ جنہوں نے جان کی قربانی دی حضرت یحیٰ علیہ السلام سر یا گئے لیکن بہرحال قربانی شروع سے آ رہی ہے ہمیشہ رہے گی اور یہ قربانی جس قسم کی جس جگہ چاہیے وہ آپ کو دیں کبھی وقت قربان کرنا پڑے گا کبھی جگر گوشے قربان کرنے پڑیں گے کبھی مال قربان کرنا پڑے گا کبھی جذبات قربان کرنے پ... یہ ساری قربانیاں ہیں اور وہ جو قربانی ہم دیتے ہیں دمبے کی خون کے ساتھ دمبے کے خون کے ساتھ جو ہم لکھتے ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ ہم یہ عہدے تجدید عہد کرتے ہیں کہ تو جو بھی ہم سے طلب کرے گا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں ان کی مطابقت میں ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہمیں تیرے دین کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا پڑا ہم موو کر جائیں گے جس طرح وہ موو کر گئے تھے وطن کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنی ماں باپ کی محبت ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنی کوئی مفادات وہاں کے ان کے پاؤں کی زنجیر نہیں بنے پیسے کے لیے تو آپ کو کہاں دک کے کھانے نکل جاتے ہیں کبھی منزل پہ پہنچتے ہیں کبھی سمندر میں ڈبو دیے جاتے ہیں لیکن اللہ کے دین کی خاطر ہم اسی طرح وطن چھوڑنے کے لیے تیار ہیں جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول محاذ ازاہی یہ قربانیاں کیا ہیں قال سنت تھا ابراہیم یہ تمہارے باپ ابراہیم کا رستہ ہے یہ کہاں کہاں سے ہوتے ہوئے کن مراحل سے گزرتے ہوئے اور آپ دبھاج پر جاتے ہیں آپ کو وہاں بلوایا جاتا ہے تو آپ بہت ساری قربانیاں دینی ہوتی آپ طاقتور ہیں کوئی آپ کو پش کر رہا ہے اور آپ اگر پش کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے بھی جو نو آدمی ہے آپ سب کوئی پش کر کے لے جائیں لیکن حکم یہ ہے کہ اگر کوئی پش کرتا ہے تو تو پش ہو جا اپنی قوت کی قربانی دے دے ورنہ آدمی کہتا ہوں, میں اس کو ذرا دکھاؤں میں بھی آٹا کھاتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر عمر فاروق رضی اللہ کو حج میں عجت الوداع میں بلا کے کہا ہے؟ اے عمر تو کبھی جسا ہے تو طاقتور ہے دیکھ اس حج میں بڑے بڑے کمزور بھی آئے کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کسی کو ڈکیل دے کسی کو دھکا دے دو تھی اپنی حقوقت کی قربانی دینی ہے وہ تم کچھ کرے تو, تو کچھ ہو جاؤ. کوئی تمہیں ہٹائے تو تو ہٹ جا تو اس میں جذبات کی بھی قربانی ہوتی ہے اس میں مال کی بھی قربانی ہوتی ہے اس میں جان کی بھی قربانی ہوتی ہے اس میں وقت کی بھی قربانی ہوتی ہے, قربانی ہوتی ہے بہت ساری قربانیاں جو الا کل اللہ کے لیے آپ کو دینی پڑے گی اب دیکھیں وہ جو پہلے تیرہ سال ہیں مکے کے قربانی تو جا کے واجب ہوئی جب حج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے امراۃ القدا یہ شروع سے ہوتا ہے سننا دا بھی کن مزراہیم یہ تو پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے حج میں قربانی حضور کے حج کے ساتھ واجب ہوئی ہے آپ نے فرمایا خزو منی من مناسککم کا عنی عن مناسککم آج حج کا طریقہ مجھ سے لے لو مجھ سے سیکھو لیکن مکے کا جو دور تھا وہ قربانیوں کا دور تھا فو ایم اس میں حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ باندھ لو کفو ایم اب وہ ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے نہیں تھے بلکہ اللہ کے حکم سے بندے ہوئے تھے جیسے بیوی سے روک دیا جاتا ہے آرام کی حالت میں اب آشورتا کوئی نہیں ہوتا اللہ کے حکم سے آدمی رکا وہ ہوتا ہے جو نہیں مارنی فلاں کام نہیں کرنا تو تمہیں اللہ کے حکم پر اپنے ہاتھ پاؤں باندھنا آ جائے اس کی ریہرسل کے لیے تمہیں حج پر بلایا جاتا ہے اگر تم وہاں میں مکے مار رہے ہو لوگوں کو تو کیا حج خاک حج کرنے گئے تمہیں تو پتہ ہی نہیں حج کہتے کس کو وہاں بھی اللہ کے احکامات نے اس سرزمین کے اندر بھی تیرے ہاتھ پاؤں قابو نہیں کیے تو وہاں بھی جنگل کا شیر ہے کوئی قانون تیرے اوپر لاگو نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرا حج کیا حج ہے کیا سیکھ کے آئے ہو تشو آئی دیا مار ماری جا رہی ہے جو مار رہا ہے وہ کمزور ہے جو مار کھا رہا ہے وہ طاقتور ہے کیوں نہیں کرتا پلٹ کے مارتا کیوں نہیں اللہ نے کہا نہیں مارنا ہے بس عبداللہ مسعود مسرود اب نے جب پلٹ کے تپڑ مار دیا تو حضور نے ان سے کہا کہ مکے سے نکل جاؤ تھی اگر تم برداشت نہیں کر سکتے اپنی طاقت کو کنٹرول نہیں کر سکتے اپنے قبیلے میں چلے جاؤ جب اللہ مجھے فتح دے گا تب تم آ جانا اب تو بھائی کھانے کا حکم ہے ہمیں افوائے دیا تم ہاتھوں کو باندھ کے رکھو تیرہ سال تیرہ سال ہاتھوں کو کنٹرول کرنا سکھایا ہے پھر ہاتھ میں تلوار دی ہے پھر جمع جی نے جو قاتل ہونا بہانا مجھے تب وہ تلوار سامنے والا کلمہ پڑتا ہے تو تب وہ تلوار جو ہے وہ رک جاتی ہے یہودی تھوک دیتا ہے تو علی کی تلوار رک جاتی ہے علی سینے سے اتر آتا ہے کیوں اس لیے کہ علی کی ریہرسل کروائی گئی ہے ہاتھوں کو کنٹرول کرنا سکھایا گیا ہے یہ پورا ایک پروگرام ہے جس کے درمیان میں یہ قربانی ہے ہر قوم کے لیے ہم نے منسک بنائے ہیں اور ان کی قربانی کا طریقہ کار مقرر کیا ہے اور ہر امت یہ قربانی دیتی چلی آ رہی ہے اب تمہاری باری ہے اب تم اس جگہ آ گئے ہو تم نے بھی قربانیاں دینی ہیں بشیر المخبتین آجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو بشارت دے دو اللہ جی نے کہ اللہ ہوا جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کر دیا جائے تو ان کے دل کاپ جاتے اللہ کی عظمت ان کے دلوں پر اس قدر ہے ہم نے اگر کوئی آفیسر اگر سخت ہو تو آدمی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دفتر کے دروازے کے سامنے سے بھی نہ گزر کھڑکی کے سامنے سے بھی نہ گزر کہیں شیشے میں سے دیکھ ہی نہ لے اور بار اس کے دروازے تک جاتا ہے چھٹی لینے کے لیے پھر واپس آ جاتا ہے ہمت نہیں پڑتی پھر جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے ہمت نہیں پڑتی بات کرنے پھر دوسروں موڈ کیسا ہے آج باس کا باس کی عظمت اتنی چھائی ہوئی ہے کہ اندر جانے کی ہمت نہیں پڑتی یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ کی عظمت کا سکہ اس طرح ہے کہ وہ جب نماز کے لیے وضو کرنا شروع کرتے تو رنگ پھک ہونا شروع ہو جاتے اب اللہ کا سامنا کرنا اللہ کے سامنے جاؤں اس کے دربار میں حاضری ہے کیسے سامنا کروں گا میں بڑا گناگار ہوں ان گناہوں کے ساتھ اس کے سامنے کیسے جاؤں گا یہ ہیں وہ لوگ اللہ زین اعزازوں کے رنا واجلت کو اب اسی وجہ سے جب ان سے جب انہیں کو کوئی روکنے والا نہیں ہوتا تھا تو ان سے کہا جاتا تھا اتق اللہ تو وہ کام جاتے تھے سارے جذبات ہر ہو جاتے تھے اتق اللہ اللہ کا تکوار یہ ہیں وہ لوگ جو خوفا مقام ربی ہی وہ رب ہی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا میں رب کو فیس کیسے کروں گا میں نے یہ کام نہیں کرنا وہ سادرین علابہ ہوں اور جو بھی ان مصیبت ان پر آ جائے جو بھی حالات ہوں اصل میں ہم چونکہ مصیبت کا لفظ عام طور پر برے حالات کے لیے استعمال کرتے ہیں حالانکہ جب ہمیں نوکری ملتی ہے تو وہ بھی مصیبت ہوتی ہے جب اولاد ملتی ہے تو وہ بھی مصیبت ہوتی ہے اصابوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو باہر سے وارد ہو دوبار سے ملے ہمارے پیدا ہونے کے بعد جو چیز بھی ہمیں ملی وہ اصاب ہو ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں بہت سارے لوگوں کے لیے ماں باپ جنت میں جانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کی جان نہیں نکلتی ماں باپ کی وجہ سے نافرمانی کی وجہ سے اصاب یو ہو گیا نا اصاب بل و صابہ بل شروع شر و, و الخر ہم تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے شر سے بھی آزمائیں گے اچھے حالات لا کر بھی آزمائیں گے برے حالات لا کر بھی آزمائیں گے اب اللہ دینا اصاب مصیبت جب ان پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے پڑنے والی ان کو لگتی ہے لگنے والی چھوتی ہے چھونے والی صابری نالام آساب یعنی اگر دولت آ گئی ہے تو دولت ان کو کبھی بھی مغرور نہیں کرتی متکبر نہیں کرتی اللہ کے حدود سے باہر نہیں نکالتی وہ دولت کو اللہ کے حدود کے اندر استعمال کرتے ہیں یہ ان کا صبر ہے خبر کا مطلب ہے بریک وہ فارسی کا ایک شعر ہے نہ شادی داد سامانے نہ غم آورد نقصانے مجھے کبھی بھی مال کے ملنے نے خوش نہیں کیا نہ شادی داد سامانے سامان مل جائے تو کبھی بھی مجھے خوشی نہیں ہوئی نہ غم آورد نقصانے اور میرا نقصان ہو جائے تو کبھی مجھے غم نہیں ہو کبھی مجھے نقصان نے غمگین نہیں کیا اور مال نے کبھی مجھے خوش نہیں کیا بات پیشے ہمتیں ماں ہارچے آمد بود مہمانیں میری ہمت میرے ایمان کے سامنے جو بھی آتا ہے میرا مہمان ہوتا ہے دولت آتی ہے وہ میری مہمان ہے اچھی ٹریٹمنٹ کر کے اچھا انٹرٹینمنٹ اس کو دے کے تو اس کو فارغ کر دیتا جائیے جی یہ بہن کا حصہ ہے یہ فلاں غریب ہے اس کا حصہ ہے یہ مسجد میں دینا ہے یہ فلاں جگہ دینا ہے اس کو ٹھیک ٹھیک اس کے جو ایکزٹ ہے وہاں سے اس کو سلوٹ مارتا چلیے اللہ حافظ اور اگر مصیبت آتی ہے نقصان آتا ہے تو اس کو بھی ایمان والوں کی طرح فیس کرتا ہوں اس کو بھی ٹھیک طریقے سے انٹرٹین کرتا ہوں میرے رب نے بھیجا ہے میرے رب کا بھیجا ہوا مہمان ہے دیکھنا اگر کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے اسماعیل صاحب نے بھیجا مجھے ساخ صاحب نے بھیجا مجھے جلیل صاحب نے بھیجا ہے تو اب میں یہ نہیں دیکھتا کہ بندے کا رنگ کالا ہے قد چھوٹا سا ہے داڑھی کوئی نہیں ہے میں تو یہ دیکھتا ہوں بھیجا کس نے میں تو بھیجنے والے کو سامنے رکھ کے اس بندے کو پروٹوکول دیتا ہوں کہ بھئی اس آدمی کو انہوں نے بھیجا ہے تو کوئی خاص مقصد ہوگا جب اللہ کسی سے فرمایا ماں امسیبت اللہ فی کتابل انہ بابا ہم ایک کتاب سے اس کو بھیجتے ہیں ہم کتاب سے ایشو کرتے اس مصیبت کو اچھی ہے یا بری تم نہیں اللہ ماں اللہ ہمیں نہیں پیش آتا مگر سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے تو یہ حالات جب ایمان بن جائے بندے کا کہ میرے اوپر جو بھی آتا ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے جو بھی بھیجا ہے وہ امتحان ہے اچھے حالات ہیں ون ابلو تم بشر ہم تمہیں آزمائیں گے بشر و بھوکا رہ کے بھی آزمائیں گے اور دیکھیں گے کہ تم کہیں بھوک سے مجبور ہو کر غیر قانونی غیر سرعی طریقے کو اختیار نہیں کرتے پھر ہم تمہیں کھلا دیں گے تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ اب تمہیں کھانے کو مل گیا تو کہیں بدعظمی تو نہیں ہوگی آپ اس پیسے کو سنبھال کے خرچ کر سکتے ہو گے آپ اللہ کی حدود و قیود کا خیال کر سکتے ہو کہ نہیں ایک آدمی کی گاڑی ہے وہ ستر سے اوپر جاتی ہی نہیں اور کہتا جی میں بڑا قانون پر چلتا ہوں جی کہتا جی اسی کی لمٹ ہوتی ہے میں کبھی ستر سے اوپر گیا ہی نہیں ہاں اس آدمی کے مرسیڈیز 2004 والی اب اسے کہیں اسی پہ چلا کے دکھاؤ وہ کہتا جی دوسرا گیٹ ہی میرا اسی پہ جا کے بدلی ہوتا ہے اللہ تعالی کبھی پرانی گاڑی بھی دے کے دیکھتا ہے کبھی نہیں بھی دیکھ کے دیکھتا ہے کبھی اچھے حالات بھی آتے ہیں کبھی برے حالات اللہ جی ہاں وہ صابرین عالامہ اسابم و المقیم اور نماز کو قائم کرنے والے وہ میمار زخم ہو اور ہم جو بھی ان کو پرووائڈ کرتے ہیں وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں ایک آدمی اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نوکری دی ہے جس میں اس کے پاس ٹائم بچتا ہے دو بجے تک تین بجے تک ڈیوٹی کی اس کے بعد اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں شام تک وہ کام کر سکتا ہے اللہ کی راہ میں اللہ نے دیا نا ورنہ اس کو وہ کام بھی یہ اللہ نے وقت اس کو پرووائڈ کیا لہذا وہ اس وقت کی قربانی دے اور جب بچے زیادہ اسرار کہے تو ان سے کہے کہ میرے جاننے والے مجھ سے زیادہ عقلمند مجھ سے زیادہ ڈگریوں والے بیوی اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ رات آٹھ دس بجے تک ان کی جان نہیں چھوٹتی اور اس کی بیوی بڑی خوش ہے میرے میاں بہت اچھا کام کرتے ہیں اور اگر میری بھی لگ جاتی تو تم اسی طرح خوش ہوتی ہاں چونکہ اب میں تھوڑا سا ٹائم اللہ کو دیتا ہوں اس لیے تمہیں تکلیف ہوتی آپ بچوں کو ٹائم نہیں دیتے آپ فلاں نہیں کرتے فلاں ہی کرتے بھائی اللہ نے دیا اس میں سے اللہ کو میں کچھ واپس دیتا ہوں ویل بدھ نا جالنا ہال کو منشاہر اللہ جالنا ہلکو من شاہر اللہ بدھ اون کی قربانی اللہ نے مشروع کیا ہے ہمیں ایک جان لینے پر یعنی یہ اللہ نے اجازت دی ہے ورنہ ہم اپنی ذات میں اس چیز کے اقدار نہیں ہے کہ ایک جان لیں لہذا جب ہم کسی کی جان لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں بسم اللہ ہم اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق تیری جان لے رہے ہیں جس نے تیری جان پیدا کی ہے اس نے ہمیں یہ اختیار دیا کہ یہ جان واپس لیں جس طرح ٹیلیفون والے آپ سے وہ مشین اپنے اتصالات کے باہر پر آپ سے پیسے پکڑتی ہے دو بھائی اتنا بل بنتا آپ اس کو دے کے آ جاتے ہیں اگر بسم اللہ نہیں پڑا اللہ کے بہا پر ضبع نہیں کیا تو وہ حرام ہے اب وہ چوری کی چیز ہے اس لیے کہتے ہیں نا کہ یہ حرام ہو گیا جی کیوں جی جی اللہ کا نام نہیں لیا جی فلاں کا ذبح کیا ہوا حرام ہے جی کیوں جی وہ اللہ کا نام نہیں لیتے جی آپ اللہ کا نام کیا بسم اللہ کا مطلب کیا ہے ہندی نے وف اللہ میں اللہ کے نام پر اب دیکھیں جب قاضی میں نے کہا تھا فیصلہ سناتا ہے تو وہ کہتا ہے ان دی نیم آف ہز ہائی نس فلاں, فلاں فلاں فلاں میں فلاں فلاں کے دیے ہوئے اختیار کے مطابق تمہیں سزا موت دیتا مجھے یہ مت مطلب سمجھو کہ میری تنخواہ تین ہزار ہے میں دو ہزار لیتا ہوں تنخواہ پانچ ہزار تنخواہ لیتا ہوں اور ملک کے وزیر کو سولی پر لٹکا رہا ہوں میرا اختیار دیکھو جان لینے کا میں اختیار دیتا ہے کہ نہیں دیتا تھی اختیار کر جاننا اللہ اللہ ہم نے اس کو تمہارے لیے ٹھہرایا ورنہ یہ کہہ دیا اس کی قربانی نہ دو ہر بندہ اپنی انڈیویجل قربانی دے اللہ نے فرمایا آج بھی ایک ساتھ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو ہم سات شامل ہو جاتے ہیں ایک میں تو چونکہ ہماری نفسیات یہ ہے کہ ہم بچت کے آدھی ہی ہوتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں جو کام دو سو پچاس میں ہوتا ہے اگر وہی کام ایک سو پچیس میں ہو جائے تو ایک سو پچیس بچ جائیں گے ونک جی دیکھیے اللہ نے جب اس کو مشروع کیا تو انسانی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے لہذا اگر وہ شامل ہونا چاہیں تو سات آدمی ایک گائے میں شامل ہو سکتا یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے نا ورنہ اللہ کہتا جس کو استطاعت ہے وہ اکیلا گائے دے کر سکتا تھا نا اللہ نے مشروع کیا نا تو فرمایا یہ اللہ کا احسان ہے تمہارے اوپر کہ اس نے تمہارے لیے سات آدمی مل کر یہ قربان کرنے کی اونٹ قربان کرنے کی اور گائے قربان کرنے کی اس نے تمہارے لیے اجازت رکھی فس قرسم اللہ ثواب کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو پس کرسم اللہ اللہ کا نام لو تاکہ ذبح ہونے والے کو بھی پتا چلے کہ مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے میری جان کیوں لی جا رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو جانور کے سامنے چھری مت تیز کرو نہ چھری اس کو دکھاؤ اور تیز چھری سے اسے ذبح کرو اس لیے اپنے احساسات ہوتے میں نے کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی دی 63 اونٹوں کی تو روایات میں آتا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ مسابقت کر رہے تھے قربان ہونے کے لیے یعنی ہر اونٹ یہ کوشش کرتا تھا کہ وہ دوسرے سے پہلے حضور کے سامنے پہنچے اور اپنی گردن آگے کرے اس کا مطلب ہے کہ جانداروں کے بھی اپنے احساسات ہوتے ہیں ان کی فیلنگز ہوتی ہیں چھوڑی دیکھ انہیں ڈر لگتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بھائی کوپرا کام ہونے جا رہا ہے ہمارے ساتھ ہم ذبح کیے جا رہے ہیں وہ شور مچاتے ہیں فائدہ ہوا جب جنوب ہوا جب اس کی وہ اپنا سائیڈ ٹیک دے بیٹھ جائے فا کو یعنی قربانی جب وہ جانور جبہ ہو جائے اور تم اس کی کھال وغیرہ اتار ہے اس پروسیس میں سے نکل جائے تو کیا کرو پا کو میں نہ اس میں سے کھاؤ کھانے کی بھی اجازت ہے لیکن کہا گیا کہ جو جنایت کا دم ہوتا ہے اس میں آپ کھا نہیں سکتے جو احرام اتارنے کی قربانی ہوتی ہے تو, تو کی اس میں سے آپ کھا سکتے ہیں لیکن جو کسی ارے کی جو آپ کو آپ نے کوئی چلان کر دیا وہاں پہ کوئی مخالفت کر دی اس کے بدلے میں جو آپ کو دم دینا پڑتا کا کہ اس میں سے آپ نہیں کھا سکتے دوسرے اس میں سے کھا سکتے ہیں لیکن آپ نہیں کھا سکتے جو سزا کا دم دیا آپ نے کا اس میں سے کھاؤ وہ ابانے اور اس میں سے کھلاؤ اس کو جو کانے ہے کانے وہ ہے جو صبر کر کے گھر بیٹھ گئے اللہ جہ کانے وہ شخص ہے جس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے سج پوش عزت اس نے رکھی ہوئی ہے باہر والوں کو پتا نہیں چلتا جسے شریعت نے کہا ہے پرانے حکیم فرماتا ہے کہ تم ان کو چہروں سے پہچانو گے وہ سوال نہیں کریں گے ان کو ناواقف آدمی اجنبی ان کو یوں سمجھے گا کہ وہ بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسلام کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پہلے پہنچاؤ تاکہ ان کا حجاب نہ اترے وہ ایک جج کی ہوتی ہے نا جب آدمی کو مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے تو پھر تو وہ کاروبار بن جاتا ہے اس کا آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ کام کرتے ہوں گے کہ جن کا مہینہ گزرتا نہیں ہے جب تک وہ دو چار آدمی سے سوال نہ کر لیں آپ ہی جتنی کروا اتنی ہوں گے آپ پر باز ہوا مصیبت آ بھی جائے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو دو چار دن تنخواہ میں درمیان میں رہتے ہیں یار دکان سے ادھارا سودا لے آتے ہیں مگر سوال کسی نہیں چلو دکاندار جو ہے وہ ذرا مہنگا دے گا بجائے سپر مارکیٹ کے چلو یہ ہم دو چار دس دن کا جو اوپر نیچے ہوگا یہ برداشت کر دیں کہ سوال نہ کروں میں کسی کے آگے کہا کہ وہ جو کانے ہیں اس کو پہلے پہنچاؤ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ پھیلے اگر اس کا ہاتھ پھیل گیا تو سمجھ لو کہ بھیک منگو کی تعداد میں آپ نے ایک اور آدمی کا اضافہ کر دیا اب, اب یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا اس لیے کہ ایک حجاب تھا نا ختم ہو گیا جھجک ختم ہو گئی اب تو ہاتھ نکالے گا بادشاہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جن سے تم واقف ہو سکتا ہے دوسرا واقف نہ ہو سب سے پہلے ان کی مدد کرو اس لیے کہ جو مانگنے مارکیٹ میں آ گئے ہیں ان کو آپ نہیں دیں گے کوئی دوسرا دے دے گا اب ان کی عزت خطرے میں نہیں ہے انہیں تو بندے بندے کے آگے سوال کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو قانع ہے کناد پسند ہے اس کو پہلے دو والمعتر وہ ہے جو باہر نکل آیا کبال کا سفر نہ ہالکم لکم تشکرون یہ ہم نے اس لیے مسخر کیا ہے تمہارے لیے تاکہ تم شکر کرو جب تم کھاؤ تو کہو الحمدللہ للہ اللہ تعمنی و سکانی و جالنی منل مسلے ورنہ میرا کوئی حق نہیں تھا یہ جان لینے کا اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ اختیار دیا ہے کہ تم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے جان لے سکتے ہو اس میں بھی ولاس رے پھو پھر قتل میں بھی استاف نہیں ہے شریعت کہتی ہے اگر ایک جان لے کر آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے تو دس جانیں مت لو یعنی اگر ایک مرغی سے آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے اور آپ کو پورے گھر والے کھا سکتے ہیں تو اس کے لیے ڈیڑھ سو چیڑا ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے بیس تیس بٹیر ضبع کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اسرافیل قتل ہے مکرو ہے یہ کہ ایک بندے کا پیٹ بھرنے کے لیے بیس جانیں لی گئی ہیں اور اگر ایک جان لے کر پورے گھر کا پیٹ بھر سکتا تھا تو وہ جان لو بلا تُس لے قتل اس کے بعد وہ مشہور آئے تھے نہیں انا اللہ دیکھو یہ جو تم قربانیاں دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ ہم نے آتمتا کی قبر پر لاکھ مار دی ہے اس کا نہ تو گوشت اللہ کھاتا ہے نہ خون اللہ لے کر جاتا ہے گوشت تمہیں کھا جاتے ہو تمہارے عزیز و کارب کھا جاتے ہیں تمہارے دوست احباب کھا جاتے ہیں ضرورت مند کھا جاتے ہیں یا تم رکھ لیتے اس کو پندرہ دس دن تمہارے گزر جاتے ہیں فریزر میں رکھ لیتے ہو لیکن اللہ کو نہیں پہنچتا نہ خون ناخون گوشت یا اللہ پھر قربانی دلائی کیوں ہے فرمایا اس قربانی کے پیچھے جو فلسفہ ہے نا قربانی کا اگر وہ تمہارے اندر ہے آپ جب کسی کو ای میل بھیجتے ہیں کچھ ساتھ اٹیچمنٹ بھی بھیجتے ہیں آپ آپ ای میل تو بھیج دیں لیکن اٹیچمنٹ نہ بھیجیں تو بڑا پریشان ہو جاتا ہے کہ انہوں نے ایک سطر لکھ کے بھیج دیا کہ آپ لکھ کے اپنے ویوز دیں کہ بھائی یہ کیا ہے اس کے بارے میں لیکن اٹیچمنٹ میں ہے کچھ نہیں ہے آپ جب قربانی دیتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کا تقوی جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اور وہ سمبل ہوتا ہے کہ پروردگار یہ نہیں اگر تیری راہ میں یہ تو میں نے جان لی ہے نا تیرے نام پر پروردگار اگر جان دینے کی ضرورت پڑی تو میں جان دے بھی دوں گا صرف لینا قربانی نہیں وہ تو خون سے عہد کرنا ہے کہ اگر مجھے جان بھی دینی بھی پڑی تو بھی میں دے دوں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹا لٹایا تھا نا قربان کرنے کے لیے دمبا تو نہیں لٹایا تھا صومالیہ کا یا ایرانی بکرا تو نہیں لٹایا تھا فلما اسلامہ و طلہ جبین جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا زب کرنے والا زبا کرنے پر تل گیا زبا ہونے والا ذبح ہونے پر تل لیا گیا اور انہوں نے پل جبین جبین کے بل بیٹے کو لٹا دیا چھری پھیرنے کے لیے ونا دئی نہ ابراہیم پھر ہم نے آواز دی ہے ہم نے اس سلسلے کو روکا ہے ونا دئی نہ ابراہیم کد سب دک تر ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا بس ہم نے تمہیں زبا ہوتا ہوا دکھایا تھا نا ذبح ہوا ہوا تو نہیں دکھایا تھا تو نے لٹا کر چھری گلے پر رکھ کر وہ خواب پورا کر دیا یہی تک ہم نے تمہیں کلپ دکھایا تھا وہ کلپ پورا ہو گیا سال یہ بہت بڑا امتحان نہ یہ بہت بڑی مصیبت تھی بلال یہ بہت بڑی ابتلا تھی یہ بہت بڑا سخت امتحان تھا جس کا آئیکن آج ہمیں بکرے اور دمبے کی شکل میں نظر آتا ہے جس کو ہم مینا میں جا کے کلک کرتے ہیں جس کو آج ہم اپنے گھروں کے سامنے کلک کرتے ہیں لیکن اس کے پیچھے کیا اسماعیل کی قربانی ہے پر ہم اس آئیکن کو بھی کلک کر رہے ہیں نا لیکن اگر وقت آیا تو ہم اسماعیل کی طرح ابراہیم بن کر اس کو اپنے بیٹے کو بھی جب کرنے کے لیے تیار ہیں یہ ایڈ اگر ساتھ نہیں ہے یہ کمٹمنٹ نہیں ہے تو خالی گوشت تم کھا جاتے ہو تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں جاتا نہیں اناالا ولا دما التَّقْوَى مِنْكُمْ اس سے تو پہنچتا ہے تکوا تکوا وہ جو ما حصل ہے اس قربانی کر سخر اللہ اعلام اس لیے مسفر کیا کہ تم اللہ کی تکبیر کہو اس نے جو تمہیں جو جو طریقہ بتایا جس طریقے سے گائیڈ کیا ہے اس طریقے سے رب کی بڑائی میں تم قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاؤ یہ فل ڈریس ری ہرسل ہے تمہاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پوری جو تئیس سال کی محنت ہے اگر کوئی یہ کہے کہ آپ اس کو ایک جملے میں بیان کر دیں کہ پروردگار نے صرف ایک لفظ کے اندر وہ جو حکم دیا اس میں وہ تئی سال آتے ہیں تو وہ حکم ہے وہ ربا اے نبی اپنے رب کی تکبیر کر اپنے رب کو بڑھا کر ساری زندگی حضور کی ہرا سے لے کر آشا صدیقہ کے حجرے تک جہاں آپ مدفون ہیں رضی اللہ تعالی نا ساری زندگی تقبیر رب میں گزری ہے یہ تو اللہ اگر تمہیں رب کی بڑائی کو قائم کرنا ہے تو اس کے لیے قربانی لازم ہے قدم قدم پر قربانی دینی ہوگی اور وہ سال کے بعد نہیں ہر لمحہ قربانی دینی ہوگی ہر روز قربانی دینی ہوگی کہیں جذبات کی کہیں اوقات کی کہیں پیسے کی کہیں کسی اور چیز کی لیکن قربانی کے بغیر تکبیر رب نہیں ہو سکتی اور تم نہیں کرو گے تو کون کرے گا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ المحسنین اور احسان کرنے والوں کو بشارت دیتا اس کے بعد ان اللہ رقو ختم ہوتا ہے ان اللہ فی الحال اللہ مداخب کرتا ہے ایمان والوں ایمان والے اگر اللہ کے احکامات کی پابندی کریں اللہ کی دی ہوئی کمانڈ پہ چلیں تو کبھی کفر غالب نہیں آ سکتا اسلام کبھی بھی اللہ کی پلاننگ وما کرما کر اللہ وَلا خیر انہوں نے بھی چلی چال اللہ نے بھی چلی اور اللہ بہترین چال چلنے والا برائی کا کوئی بھی ممبا برائی کا کوئی بھی سرخیل رب کی پلاننگ کا سامنا نہیں کر سکتا لیکن اگر رب کے سپاہی لڑنے کے لیے تیار ہوں اللہ کا حزب اللہ ہزب اللہ اگر اللہ کی کمانڈ پر چلے لیکن اگر وہ یہ کہ ازہ بنتا اور ربو کا فقاط ارا تیرا رب جا کے لڑو تو پھر بات بنے گی نہیں پھر پلاننگ جی ایچ کیو تک کی رہے گی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کافروں کا غلبہ ہمارے اوپر اللہ کو پسند ہے اللہ چاہتا وہ نہیں کافرین سبیلا اللہ تو ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ کافروں کو مومنوں پر دسترس حاصل ہو جائے پھر کیوں اس لیے کہ جو سپاہی ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارا کچھ اللہ ہی کرے رات کو زلزلہ لے آئے اور بیڑا غرق ہو جائے ان کا ہم کچھ نہ کریں ہماری طرف سے کوئی مدافعت نہ ہو اللہ کے احکامات کے الٹ چلے ہم وہ کہیں نہ مل میں ہم کہ نہیں ہمارے بھائی تو کوئی اور ہیں وہ کہ سارا او لیا ہم کہیں نہیں وہی وہ ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ہماری دوستی کی ٹریٹی ہوئی ہوئی ہے دوستی ہوا ہے ہمارے ساتھ ان کا تو کو کہتے ہیں ماں کی شوقن بیٹی کی سہیلی تو نہیں نا ہوتی وہ کہ خزو ادو بھی واد مولیا ائ اللہ جینا منولا تتا خزو ادو بھی واد ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ دیکھو اگر یہ تم پر گالے با جائیں گے یب سو توں پھر ان کے ہاتھ رکیں گے نہیں ان کے ہاتھ تمہاری چادر اور چار دیواری کا تحفظ نہیں کریں گے وہ اندر جائیں گے یب سو تلہ اور وہ الف زبانیں ان کی لمبی ہو جائیں گی ماہدان جب یہ تمہارے اوپر قبضہ پا لیں گے ابھی تو یہ تمہارے دوست بنے ہوئے نا لیکن جب یہ تمہارے اوپر گالے باز آئیں گے اب سوتوں کا ہو جائیں گی پھر وہ تمہاری کتاب پر بھی تنقید کریں گے تمہاری نمازوں پر بھی تنقید کریں گے تمہارے دیگر دینی شاعر پر بھی تنقید کریں گے کہ ان کو بھی مٹاؤ ود لو تک فرون اور بات یہیں نہیں رکے گی وہ تو یہ چاہیں گے کہ تم کافر ہو جاؤ یہ بات اللہ نے ہمیں بتائی نہیں پہلے بتا دی لیکن ہم تلاوت اس کی کرتے ہیں وہ مارول کادری نے لکھا ہے نا قرآن کی فریاد میں یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے قانون پہ راضی غیروں کے یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں ایسے بھی ستایا جاتا ہوں تلاوت میری ہوتی ہے صبح و شام صبح شروع ہوتا ہے تو اللہ کے پاک نام سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد ڈرامے کنجر خانہ سارا دن چلتا ہے اور رات کو سوتے ہوئے فرمان اللہ کنیا میں وہ برگر بنا ہوا تو پڑھ اس کو ہیں اعتماد دوسرے پر ہیں تو یہ جو سلسلہ ہے اس کو رکنا چاہیے اور بغیر قربانی کے روکے گا نہیں اور قربانی صرف بکرے کی نہیں اپنے جذبات کی اپنے مال کی اپنے اوقات کی آپ دیکھیں ای والے سب سے زیادہ لمبی ڈیوٹی ان کی ہوتی ہے نہیں تھکتے جمعے والے دن ڈیوٹی ہوتی ہے یعنی اور کوئی ادارہ ہفتے میں آٹھ دن نہیں کھلتا سات دن نہیں کھلتا یہ کھلتے ہیں اسی طریقے سے خیر کے کام کرنے والے کو بھی چین نہیں لینا چاہیے رات ہو دن ہو ہم آپ کو ڈسٹرب کریں مجھے جب بھی کوئی دین کی نسبت ہے کوئی کام کوئی کہتا ہوں, پھر کہتے ہیں آپ کو ڈسٹربینس کچھ نہیں یہ اوقات ہے اللہ کی امانت اس میں ڈسٹربینس والی کوئی بات نہیں آپ کی سوابدی پر جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ بلا سکتے ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے یہ اللہ کا دیے ہوا اوقات ہیں یہ اللہ کا دیا ہوا بدن ہے یہ اللہ کی دی ہوئی جان ہے لہذا اس میں بھی ہم دین کو اگر بچا ہوا جو ہم سے پہلے لوگ تھے وہ دین سے بچا ہوا دنیا پر خرچ کرتے تھے ہم دنیا سے بچا ہوا بھی دین پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں یعنی جن کے ہاتھوں دین غالب آیا تھا وہ دنیا سے جو بچ جاتا تھا وہ دین کو دیتے تھے دنیا ان کا پارٹ ٹائم جاب تھا اور دین ان کا اصل جاب تھا ہم نے دین کو پارٹ ٹائم بنا لی ہے اور اس میں بھی روز چھٹی کی درخواست آ جاتی ہے بچوں کو گھمانے لے کے جا رہے ہیں فلاں کرنے جا رہے ہیں فلاں کام کر میں سو بہانے سو برسنٹ دی آر آر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو کون کرے دعویٰ تو ہم نے کیا ہوگا یونیفارم تو ہم نے پہنی ہوئی ہم نہیں لڑیں گے تو کون لڑے گا لہذا اپنے اوقات کی قربانی دیجئے اپنے مال کی قربانی دیجئے اپنے جذبات کی قربانی دیجئے بچوں کو عادی کیجئے آپ یہ پڑھیں نا لمحات پڑھیں آپ اور یہ بڑے لوگ جو ہیں ردادے کچھ پڑھیں آپ علی گلانی کیجیے ان لوگوں کے پڑھے چھ روز آپ کو پتا چلے گا ان لوگوں نے اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہینڈل کیا اور کیسے ان کو سکھایا کہ بیٹا دیکھو مجھ سے جو تھوڑا ٹائم بچ جاتا ہے تم اسے استفادہ کر سکتے ہو میں اللہ کی امانت ہوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنا بھی تمہیں مل جاتا ہے اور بیویوں کو صبر کرنا سکھایا کہ میں کہاں سے بھائی, کہا بھائی فلانہ جگہ تو دیر ہو گئی پروگرام تھا لمبا ہو گیا میٹنگ تھی فلانہ جگہ ساتھی چلے گئے فلانہ جگہ ہم نے کیسٹیں دینی تھی فلانہ جگہ کتابیں دینی تھی بیوی کو صبر کرنا سکھاؤ کہ اللہ کی راہ میں گیا ہوا تھا یہ نہیں کہ وہ چک چک اور گھر میں وہ سارا فساد بچوں کو بتائیں کہ دیکھو اللہ کے وسلم سے کہ جب وہ بیویوں نے خرچہ طلب کیا تو اللہ نے کہا نبی بیویوں کو بتاؤ ان کن تن نہ تو رجنا تھا پتا وہ سر جاؤ کوئی پیسے والا دیکھو تنہرات شور بار مشقت کر رہا ہوتا وہ گھر بیٹھی اس کا جڑ لے رہی ہوتی ہے صبر کر کے واپس جائے وہ ڈرتے ڈرتے اندر گھسے دے کے دیشگی میں کچھ ہے کھانے کو کو نہیں جائے وہ اس پتہ ہونا چاہیے لیٹ آئے گا کھانا ٹھنڈا گرم گرم پکا کے دوں گی اس کو یہ جو کرے گی یہ اس کا جہاد ہے تو بیوی کو آپریٹ اگر کرے شور کے ساتھ تو یہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو سکتا ہے ان کے معاملات میں تو بیویوں کو بھی تھوڑا سا ان کی بھی ایجوکیشن کا خیال کریں ان کو ایجوکیٹ کریں کہ دین ان سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور وہ بھی کلمہ اسی نبی کا کرتی ہیں اور تقبیر رب جو ہے وہ ان کے ذمہ بھی ہے اس لیے کہ یہ تو کلمے کے ساتھ پیکج ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری بیوی کو بھی آپ کو بھی راب حضرات کی بیویوں کو بھی توفیق تو کرتا فرما واقع اللہ ربۃ العین